السّلام علیکم حضرت میرا سوال یہ ہے کہ یہاں یوروپ میں آ... سرکہ ملتا ہے جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ شراب سے بنایا جاتا ہے تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ایسا سرکہ جو کہ شراب سے بنایا جائے اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں شکریہ مومن بڑی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بال سکتا کی کتابوں نے لکھا ہے کہ شراب سے جب وہ تبدیل ہو جائے اور وہ سرکہ بن جائے اور اس میں قتم کسی قسم کی نشہ نہ ہو تو اس کا پینہ جائے. شراب صرف اس لیے رام ہے کہ اس میں نشا ہوتا ہے تو جس میں نشا نہیں ہے اس کی حیثیت ہی بدل گئی تو اس کا حکم بھی بدل جائے گا کیونکہ حکم اس کی حیثیت پہ ہوتا ہے تو شراب جب سرکہ بن جائے تو سرکے کا پینا جائز ہے اب وہ سرکہ ہی کہلائے گا شراب نہیں کہلائے گا